ان تلق تمہ اور یہ آ اب دوسرے نمبر کی خواتین پہلے بتا دیا تھا کہ عدت اور مہر کے احکامات کیا ہیں ان میں اب دوسرے نمبر پہ وہ ان تلق تمہنا اور اگر تم نے انہیں طلاق دے دی ہے من قبل انتمسونا قبل اس کے کہ تم نے تمہاری ان کے ساتھ تنہائی ہوئی ہو و قد فرض تم لا اور تم ان کے لیے حک مہر مقرر کر چکے ہو پہلی آیت میں کون سی خواتین تھیں جن کے لیے حک مہر مقرر نہیں ہوا اب وہ آ جن کے لیے تم حق مہر مقرر کر چکے ہو نکاح ہو گیا حق مہر بھی مقرر ہو گیا رخصدی کا جب موقع آیا تو لڑائی ہو گئی یا رشتہ ٹوٹ گیا خاندان نے انکار کر دیا یا انہوں نے انکار کر دیا لڑکے والوں نے لانے سے اللہ نے فرمایا فنسپا فروغ تم اور تم نے پھر آدھا حق مہر تو ادا کرنا ہے یہ تو ہے ضروری اگر لاکھ روپے طے ہوا تھا تو پچاس ہزار تمہارے ذمے صورت یہ بن جاتی ہے کہ اب اس ہکمیر کی تین شکیں ہیں ایک شک تو یہ ہے کہ حکمیر ادا کر چکا تھا جب نکاح ہوا تھا لاکھ روپئے حکمیر تھے اس نے اسی وقت دے دیے تھے اب رخصتی ہو نہیں رہی اور نوبت آگئی طلاق کی تو اللہ نے کہا آدھا حکمیر تو یہ پچاس ہزار کا حقدار بنتا ہے واپس لے سکتا ہے کیونکہ اس نے فل حکمیر ادا کر دیا تھا دوسری صورت یہ ہے کہ اب اس نے طلاق دی ہے اور مہر کے متعلق طے ہوا تھا کہ مہر مجل ہے مدت پوری ہونے پہ یعنی طلاق پہ یا موت پہ اس لڑکی کو مہر ملے گا تو اب تلاق تو دے رہا ہے لہذا پورا حق مہر دے کیونکہ طلاق دے رہا ہے نا تو اب جو اجل ہے جو, جو بھی وقت مقرر ہے اس پہ طلاق دے رہا ہے تو پورا حق مہر ادا کرے گا دو صورتیں ہو گئی اس کو یہاں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا اچھا ادھر لڑکی ہے اس نے حکمہر آدھا وصول کر لیا اللہ نے فرمایا ہے کہ فنس و مافرز تم جب ان عورتوں کو طلاق دو جن کے ساتھ تمہاری تنہائی ابھی نہیں ہوئی ہے لیکن حکمہر تم مقرر کر چکے تھے تو آدھا حکمہر نے دینا اللہ یا فون ہاں یہ صورت ممکن ہے کہ وہ لڑکی اپنا حک مہر سارا چھوڑ دے تمہیں معاف کر دے کہ ٹھیک وہ نصف بھی نہ لے اور کہ جو آدھا ہے وہ بھی میں چھوڑتی ہوں پورے کا پورا حک مہر جو اس نے لیا تھا پہلے وہ بھی واپس بھیج دے سمجھ آگے آ رہی بات اللہ یور مگر یہ کہ وہ کیا کرے حک مہر کو چھوڑ دے آپ نے مقرر کر دیا تھا ایک لاکھ روپیہ دے دیا تھا اسے اب آدھا حق اسے واپس دینا چاہیے تھا نا طلاق کے موقع کیونکہ پہلے ادائیگی ہو گئی تھی تو وہ پورے ہی بھیج دیتی ہے اگر سارے ہی رکھو ٹھیک ہے یہ اس کی اس کی اس کی وسطرتی اور یافو الزی یا وہ معاف کر دے بگ ہی جس کے ہاتھ میں اقدت النکاح نکاح کی گرا ہے نکاح کی ڈوری ہے نکاح کی ڈور جس کے ہاتھ میں ہے وہ معاف کر دے اللہ نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی لاکھ روپیہ تھا پچاس تم نے واپس لینا تھا لیکن سارا چھوڑ دیا کہ نہیں میں نہیں لیتا سارا آپ رکھ لیجیے یا یہ کہ اس نے سارا ہی مہر بھجوا دیا اس نے کہا دینا تو نسب چاہیے تھا لیکن میری طرف سے پورا رکھیں وہ انتافو اور اگر تم چھوڑ دو اکرب التوا یہ تکوا کے بہت قریب بات بہت قریب ہے تکوا کے کہ تم پورا حق مہر چھوڑ دو اور اس لڑکی کا خیال یہ اللہ نے تکوا کا لفظ اشاد فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تکوا صرف نماز روزئی کا نام نہیں ہے انسانوں کے ساتھ تعلقات کو نبھانا اور ان کے دلوں کا خیال رکھنا یہ بھی تکوا کی باتوں میں سے یہ بھی تکوا ہے نکاح ہونا ضروری ہے نا کیونکہ نکاح نہیں ہوگا تو طلاق کیسے ہوگی شروع ہی آن سکتے ان تلک اور اگر تم ان عورتوں کو طلاق دو تو طلاق تو جب ہی ہوگی جب نکاح بھی ہوگا ٹھیک ہے اونتاف اقرب التوا اور تم اگر چھوڑ دو سارے حق مہر کو اقرب الی یہ تکوا کے بہت قریب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے یہ ادب اور احترام ہی کی بات تھی شریعت نے یہ سکھایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کہتے تھے عبداللہ ابن عباس حالانکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ عمیر انتقال کے وقت نو سال کے تھے گیارہ برس کے ہوں گے بس اور دو سال اس وکر رضی اللہ عنہ کے دور کے پندرہ برس کے ہوں گے اور حضرت عمر رضی اللہ نے بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے برابر میں بٹھاتے تھے اور بدری صحابہ رضی اللہ میں کسی نے کہا امیر المومنین آپ اس بچے کو بھی ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں حالانکہ ہمارے تو پوتے اس کے برابر ہیں بچے اس کے برابر ہیں تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ ان صاحب سے فرمایا کہ اعزاز انصر اللہ کی تفسیر کیا ہے انہوں نے کہا اللہ نے اس میں بشارت دی ہے مکہ مکرمہ کے فتح انہیں کی کہ جب اللہ کی مدد آ گئی یہ چیزیں آ گئیں سنتے رہے فخرکہ عبداللہ ابنباس اللہ عنہ سے کہ تم بتاؤ اس صورت کی تفسیر کیا ہے انہوں نے کہا اس سورت میں اللہ نے خبر دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کے انتقال کے دن قریب ہیں کیونکہ مکہ فتح ہو گیا اور لوگ دین میں داخل ہو گئے ہیں آپ کا پیغام پورا ہو گیا اب آپ اللہ سے توبہ استغفار بھی کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تصویر بیان کیجیے اب آپ نے جانا ہے تو اس تفسیر کو سن کے رزق عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ہے تقصیر اور فرمایا اس بچے کو جو قرآن کی سمجھ ہے نا میں اسی وجہ سے اس کو تم بوڑھوں کے ساتھ بٹھاتا ہوں کہ قرآن کو تم اتنا نہیں سمجھتے جتنا یہ سمجھتا ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں کہتے تھے اٹھائیسویں پارے میں ایک مقام آتا ہے وہ کہتے تھے اس کی تفسیر مجھے نہیں آتی تھی اور میں دو سال تک انتظار کرتا رہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے کسی دن پوچھوں لیکن ان کا ادب احترام اتنا تھا میں نہیں پوچھ سکا اور حج پہ ایک مرتبہ چاہ رہے تھے اور میں نے ان کو پانی ڈالا تو وہ کسی وجہ سے بڑے خوش تھے وضو فرما رہے تھے تو میں نے کہا کہ, کہ وہ ایک آیت کی تفسیر آپ سے پوچھنی ہے تو انہوں نے فرمایا کس کی تو میں نے جب وہ آیت پڑی تو انہوں نے نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھا انہوں نے کہا باس کا بیٹا اس آیت کی تفسیر نہیں پتا اسے اب تک تو میں نے کہا دو سال ہو گئے لیکن میری ہمت نہیں پڑی آپ سے بات کرنے میمون ابن محران رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے وہ کہتے ہیں اس عمر رضی اللہ کے سارے دور خلافت میں میں مدینہ منورہ میں رہا اور میری کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ پہلی صف میں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ یہ ادب تھا احترام تھا تعلق تھا بڑوں کے ساتھ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ چیزیں انسان سیکھتا ہے لوگوں کے دل لوگوں کے جذبات لوگوں کے ساتھ تعلق چھوٹے اور بڑے کی تمیز اللہ نے فرمایا ہے دیکھو تم اگر پورے ہی حق میر چھوڑ دو یہ تکوا کے غریب ہے اس بیچاری کا نکاح ٹوٹ گیا طلاق ہو گئی اس کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور اس کے دل میں کوئی چیز تو ہوگی تو تم حق مہر پیسے کچھ بھول جاؤ بلا تنسب الفضلہ بینا اور دیکھو آپس میں طلاق کے باوجود اے خاندانوں والو ولاطن سول فضلہ بینک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا نہ بھول یہاں پر بھولنے سے کیا مراد ہے بھولنا تو ہے غیر اختیاری بھولنا تو اپنے اختیار میں ہے نہیں اس لیے یہاں پر مراد کیا ہے چھوڑنا, چھوڑنا. نظر انداز کرنا فرمایا میں ولاطن سول فضلہ آپس میں پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا ایک دوسرے کے ساتھ کو نظر انداز نہ کرنا کتنے مسلمانوں کا اس پہ عمل ہے طلاق ہو جائے چھری چل جاتی ہیں مار دیتے ہیں ایک دوسرے سے یعنی خاندانی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں طلاق ہوگی ہے ایسے. ایسے ہی ہے نا اللہ نے کہا ہے سب چیزوں کے ہونے کے باوجود ولا تنصول فضدہ بینکم آپس میں ایک دوسرے کو نہ چھوڑنا ایک دوسرے کا خیال پھر بھی کرتے رہنا ان اللہ بھی ماتامل بصیر اور اللہ تعالی جو عامال تم کرتے ہو انہیں دیکھ رہا ہے اللہ خوب با خبر ہے ان تمام عامال سے جو تم کرتے اور ہمارے ہاں طلاق تو دور کی بات ہے صرف رشتے پہ نہ ہو جائے تو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے صرف رشتے پہ نہ ہو جائے کہ یہ رشتہ نہیں دیا اور حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پتہ ہے کیا ہوا ہانی رضی اللہ عنہ کا نام سنا کون تھی حزت علی رضی اللہ ان کی بہن تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حستے وہ طالب کی صاحبزادی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکاح کا پیغام دیا انہوں نے معذرت کر لی پھر نکاح کا پیغام بھیجوایا پھر معذرت کر لی عزرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زاد بہن سے شادی ہو جائے حتیہ کہ ہدیبیہ میں جب آئے ہیں ساتھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں خود پیغام بھیجوایا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں شادی نہیں کروں گی اور آپ آئندہ پیغام بھی نہ بھیجوائیں مجھے انہوں نے کہا میری اولاد زیادہ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کی خدمت میں کوئی کوتا ہی ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو ایمان سے بھی جاتی رہوں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانی سے ایسا تعلق تھا ایسا تعلق تھا اس کے باوجود یہ ہم رشتے توڑنے کی باتیں بتا رہے ہیں کس ہستی نے رشتہ بھیجا تھا اور آگے سے بات کیا ہو گئی تھی یہ, یہ مسلمان نہیں سوچتے ان ساری چیزوں کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں نا آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے تو انہیں امی کے گھر غسل فرما رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں آدمیوں کو قتل کر دیا جائے یہ اسلام کے بڑے دشمن ہیں اور ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دیور بھی تھے کون ہوئے دیور کون ہوتا ہے है? نہیں امہانی کے دیور امہانی رضی اللہ عنہ کے دیور کون ہوتا ہے شوہر کا چھوٹا بھائی اچھا اس کے بھی قتل کا حکم تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو جانتے تھے کہ بہن کا شوہر کون ہے بہنوی کون ہے بہنوی کا چھوٹا بھائی کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دیکھ لیا تلوار لے کے اس کے پیچھے بھاگئی اس نے آ کے انہیں کے گھر میں داخل ہوا اور رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے اور آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بیٹی کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں چادر لٹکا دو اس کے پیچھے میں نہاتا ہوں اور تک کوئی ادھر آئے نہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کھڑی تھی تو وہ آدمی جو تھا وہ اپنی بھابی کے گھر چلا گیا امہانی رضی اللہ عنہ کے گھر چلا گیا تو علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اس کے پیچھے اور کہنے لگے بہن تمہارا دیور کہاں ہے اس کے مارنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ان کا لی ہو نیچے کرو تلوار میں خود حاضر ہوتی ہوں خدمت میں اور پوچھتی ہوں اور اپنے دیور کو لے کے چلی گئی اور جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا دور سے ہی بولنا شروع کرتی ہیں وہ دروازے سے داخل ہوئی اور کہتی ہیں یار علی کتل آپ نے دیکھا ہے یہ علی کو ذرا سمجھائیں میرے دیور کو قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ باتیں کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے سے پوچھا کہ فاطمہ تم ہانی ان کا جی امی آئی ہیں تو آجر صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہن چکے تھے تشیف جی لائے آپ نے فرمایا اجر نامن اجر تیا امہانی جسے تم نے پنا دی اسے ہم نے پناہ دی انی تم نے معاف کیا ہم نے بھی معاف کیا ایسا تعلق تھا رسلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی محبت تعلق کے باوجود رشتہ نہیں ہوا کوئی برائی کی بات نہیں کیا اور ہمارے یہاں یہ مسلمان ہیں کہ رشتہ نہ ہو خاندانی تعلقات جو دادا پر دادا سے قائم ہوتے ہیں توڑ دیتے ہیں کہ ارے انہوں نے رشتے سے انکار کرتے تھے ارے بھائی انکار کیا تھا ہوگی کوئی وجہ جو بھی وجہ ہو آخر اس کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے نہیں ہوا یہ ہے اللہ نے کہا ہے رشتہ تو دور کی بات طلاق بھی ہو جائے بلا تنسب الفسد آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات نہ توڑنا کل کو کام آ جائیں گے ان اللہ بھی ماتامل بصیر اور اللہ دیکھتا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو اسی لیے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنے رشتے داروں کے ہاں جاتا ہوں اور وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو میرا جی نہیں چاہتا جانے کو آپ نے فرمایا وہ تجھے گالیاں بھی دیتے رہیں تو بھی چلے جانا اور قیامت میں اللہ تم دونوں کو اپنے اپنے اعمال کی جزا دے گا یہ ہے بات حافظ دیکھا